چن کے د کاان کارسمیم یقین اللہ د دا پار دائے ای پنزمائے سرا رسول راؤ پلوانو د رسول راؤ یتیمانو مسکینانو مسافر الرام ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا لابدنا یوم الفرقان یوم التقل جمعان او کتاسو ایمان لرہ پا اللہ او پاگئیم داکتی رالے گلے منگا پکل خاص بندباننیم پرد جنگ دا بدر کی پاگئیم چمخا مخشد وڑلے واللہ هو علا کل شئن قدیرم بانے قدرت پارسیم بلودیا منکم رکھو کلچویتا سو مانو پگاڑا نزدی بانے مدینے تا او اور سو روستا سو نزروان تم لخت لخ تم فلیاد مقرر و جنگ خام خواب اختلاب جو وقت مقرر و لاکن اللہ امرن کا نم فلم لكن اللہ تاسو یوز بے وادیم در پارا شکور کے اللہ کار لیا مان بہ دیر پاراچلا سوچا دلیم اجوندیا سوچندے دل دلی وی داحل سمیو نالیم نلا تلا سوری پارش پو خام خا کمزور تیاڑے و تا سو اوخام خواہ اختلاف بمکڑوں پکار جنگ کے لا تلاسولہ اور کلا چے خود اللہ, اللہ تاسو تاسو تدبیر کلا چے مخام اخشوے تاسو دائی تاسو پس کے لگ کسان اور لگ اخکارکڑے تاسو دائی پس سرگو کے, کے دیگا پارا چی پورا کے اللہ کار چی دے لائق دکی دلو ویلاللہ ترجع علمور اور خاص اللہ تعالیٰ تعالیٰ اگر زولی چی ٹھولکارونا منویزا لکی تم فیات ایلو کلچ مخام اللہ سر نلکیپ میدانی جنکیلا چکا مش رسول <صَابِرِينَ> داری کو جگڑے کو کمزوری بشم اور لال بشی ساسو دبدام دب اور صبر کرے کن اللہ خاص مرگر ہے تو صبر نہ ولاک مکرے پر شانت دا کا فرو چلو دخبل لوئی کو ان کی اور یا کو ان کی خلکم اور من کو خلق دلّام و محیط اللہ تَعَالٰی غطول مالون وانی شریق اولغیرون کہم ویزین لہو شیطاں وعملہم وقال لا غالب علیکم اليوم من الناس وانی جارلکم کل چی خاستکر دی کافران شیطان عملون ضائم وی ویل ورتا نش تزور اور بتا سبان ان دخل گنا اکیناس پنائی درکم ترافیہ نا لامڈی واپس داشے تان پکل پند مناف <سلم> کان آ کسان اچائی پزر کے شکوم دو ککڑی دی مو مائم و میتالحکیم اور چاچان اس پار پلام یقیناً اللہ تعالی رے زور حکمت ان والر فران ن لائے وہی مہو ن داغی اور شاگان دائی ہوائیورتا اس کے للعبید کیالکم داپ سبب دا سرا چلی مخلی گلی سلو او پدی سبب دی یقینا اللہ ندے سلمک ان کے پبندگا مخبلو قدعا بیال فرعون والذین من قبلهم حال د موجودا و کافرانو بشاند حال دا فرعونیانو دا شاش داین مخیوم کفروا بی آیات اللہ فاخذهم الله بزنوبهم کفر کروایی بایتون دا اللہ بایتو دلا نونی الله آغیب و صبر دا گناہ ان اللہ, اللہ تلاق سخت یق مغرن مدن لا عليم دارانی دا رانیول باذااب دې وجه چې یقینه اللهله نه دی بد دوون کې یو نمت دره چې نامې کړړي بهیوقم تر دی پورې چا بدل کی په سبب د خپله معلونو سره هغه حالت چې دري به ناف نسو باندې او دې ووجنا چې یقیه نه الله هر ساري بار س دی قداب آل فرعون والذین من قبرهم حالد دی پشاند حالد فرعون یانو ذیعو دا کسانو چدعین مخیوم قذبوا بآیات ربهم فاہلکناهم بزنوبهم واغرقنا آل فرعون وکل انکانون ظالمین دی درغجن گنال آیتنا در رب والغرق نو نحلا کر لرا دیل راب سود دا گناہ نو ذریم او غر کر المنگا فرعونیان ادا طولو ظلم کون کیم ان شر الدواب بے عند اللہ اللذین کفروا فهم لا یومنون یقیناً بدترد زناو رو دا لا پرید بانے کافر خلق دیم دا کافر شئیب یا ایمان نروریم اللہدی ناحت منہم سمیم قبول آدم فی کل مرتوں لاون ا کافران چوس کریتا دائی سرام بیا ماتی لوس پل پہر زل کے اوزان نبش بچ گئی تو فل ہر فرد من خلف لال امت پدی بانے پ میدان جن کے را پود جنگ دری ری خلک دریم دید پارا چی آد ساتی خبر اور کائی لڑا دلوز ماتو لو برابر, برابر ان اللہ, اللہ تلا نکی دخیانت گرو سرام گمان دقیدا یقین جس کو لے اللہ الله قوتوں او تیارو ساتے ددی جنگ دا پارا سمرم چی وصف رسی طاقت دا او پاللشی یا سنا چی تاسو پائے سر دشمن دا او دشمن انس تاسو واخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمو انور کسان کسانم ددی نسیوام چن پی جنائے تاسو اغیل را اللہ, اللہ پی جنی اغیل را لاد چولی پا پوردرکشی تاستایا جاسوا نش و سلمی فج نل الله سمی اکور کاغش ولدا کا فرانگ رتم اور کوالام یقین اللہ تعالی سوری پارس بانے پو رے وریدو اخدارو کا فن ہسبام اکھواری دا کافر چیدوکہ کئی تا سراپا دے روغا کی نیقینا پورا دیتا لرا صرف اللہ ہوا اللذی ایدکا بنسرہی و بالمومنین خاص اللہ آزاد دیکھ لکڑے تا پخپل امداد اپا مومنانو صحابوں ڑ ہا طاقت سی کی ریٹول تا کچھ میرے ٹول تاجوڑ نش پیدا کو لے پمند لیکن اللہ تعالی جوڑخ پیدا کرے ذی بومینس کی یقینا اللہ ذورا اور حکمتون علیہم یا اے نبی حسبک الله ومن اتبعك من, من المؤمنین اے نبی پورا دیتا لرا العالم اور اشال لرا شستان تابیداری کو ایمان والے یا ای النبی حرض المؤمنین علی القتال اے نبی تیزی اور کا مومنان در آپ بجنگ کو لو ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوهم یدن پداسی طریقہ کویست اس ونشل کسان صبرنا نزور اور بھی بجنگ کے بدوساو سو نسل کسان سبرناک زور اور بھی پیو زرد کا فرانوانے پریو جا کا فران دا سے قوم دیش نپے گی بدین الف اللہ عالم ان سانتارا وسط لا تاسنا پری مخ کے حکم کی کمزور تیار سبرناک زور کی ودو سوئ یقم من کم الف یغلبو الف نلام اکری ساس و و ا کوی ساسو نظر کسان ضرور کی وہ بدوزروں دل لا توفیق والله مع صابرین اللہ کے خاص مدد کا عرض صبر گوں کو ما کان لنبی ان یکون لہ وسرا حت یصن فلرم نبی پاکار پیغمبر اسلام جی بھی دا بارکتیان صرف تری پرې چې خوې تو کې د کاافانو بمک کیم تريدو نار لدنیا والله هوريددونله خرام والله عزیز حقيم تاسو غړه سامان دنیایم الله تع لا غواړی یا آخرست دپران الله تعلارې زور حکمتدون والم لولا کتاب من الله سبق لمستكم فیما خستم مذاب نظیم کنوے حکم مقرر دالا طرفنا چھ مخی ترشوے دیم خام خارسی دلیبو تاستا فسبب دا غمال چھتا سوا غصد کافران نازاو لیم فکلو مما غنمتم حلالا طیبا رحیم نخر چیگلی تاس کا نا حلال پاک الله بخن ان کے رحم قیابی منفی کم اللہ سرامیو آچا تچتا پلاسو نیری دیدانو کافران کمالمی کم تستاس بزر کی دے دے اسلام درب کی تاس تقورا کے کم ساسنا گست اور بخر بخی تاست گنان واللہ غفور رحیم اللہ بخن کم کے رحم گون کے تکا فقد خان اللہ من قبل فامکن کن اللہ علیم حکیم او کدی غاری نقصان کو السا سرام نی دی نقصان دا اللہ سرادی نمحیم ن طاقت در کلّا تا سپ دی اللہ تلاک فی سبیل اللہ یقینا کسان چی مان راوڑ عجرت کرو جہار کرے پچ دمالو نخبلو رو نخبلو اللہ پلار کے واللزین آو ونصر آئے کا بازوں مولیاء و بازوں واکسان چزے ورکڑے دے مہاجرین تاو مدد و سرکڑے دا دادوارا ڈالے بازد دی دوستان دی دبازوں واللزین آمنوا ولن یحاجروں ما لکم من ولایت من شئن حتی یحاجروں واکسان چیبان راوڑے دے امید ہجرت نشتا نے حق تردی پورے لازیم دے پتا سوئی سر مدد بینکم قومی ساخ مگر مکوہ امداد دا دی پا مقابل دائقوں کے چستاسو دائی پا مینس کے لوزیز جنگ والله بما بماتا ملون بصیر واللہ تعالی استاسو تولا ملون در وینیم واللذین کفرو بعضوں مولیاء و بعض آخلک چی کفر اکڑے باعث دا دی امداد کن کی سرام اللہ تفعلوہ تکن فتنة فی لرز و فساد کبیر کہو نگے تاسو امتعاد دا نو نپیدا بشیلوے فتنہ پزمک کیا و فساد لئے والذین آمنوا و حاجروا و جاہدو فی سبیل اللہ والذین آؤ و نصروا لائکا هم المومنون حقا واکستان چاناڑ اجرت اکڑے او جہار اکڑے دلار اور کڑے چیورکڑے گیلا مدد داکسان مومنان دی یقینا لہم مغفرت و رزق کریم دیدہ پارا دے بخشش دے بخش د رزق دے عزت والا ولدی نامو میم بادوں ہاجرواہدو آ کسان چی من چیمان راوڑے روسو یجرتکڑے جاری ساسو مرگر تک فولائ کمی کم دا کسان ساسو رٹلی نئی سابریم ورح میں بادو مولا بے بازی فی کتاب اخل ولادریم حق دار دید میراست دا بازو پا حکم دا اللہ کیم ان اللہ بکل شین علیم یقیناً اللہ تلاصی بان اعلیم براتم من اللہ ورسولہی للذی ناحتم من المشرقین اعلان دے دا, دا طرف دا اللہ و دا طرف دا رسول دا آئے کسانو تاشی تاسو سر اللہ اسکڑو دا مشرکانو ناولو دا ماد کرے رہے فصیحو فی لرز اربعات آشور وعلمو انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزن کافرین وے ورطا اگر زیب ملکی سلور میشتے وہ یقین کو آئے تاسو نشع جس کو لے اللہ تعالی لرہاں اور یقین اللہ تعالیٰ شرمند ان کے کافران الرام من اللہ اور رسول ہی لن سی او ملحجر آم لان دے دلہ اور طرف نام خلکتا پرز حجل ان اللہ بری المشرقین و رسول یقیناً اللہ تعالیٰ وزار لَمُشْرِكَانَ نَادَا رَسُولُهُمْ وَذَارُوا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نُقَطَاسُ تَوْبَةٌ كَرَّدَ الشِّرْكَ وَكُفْرًا نَادَوْا الصَّارِخِينَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ أَكَمْ خُنَّ وَلَادَ تَوْبِينَا وَهَشَيْقِينَ تَصُونُ شَيْءَ جِسْكُهُ لَا إِلَهَ تا مِّنَ سُمَّلَنْ وَلَمْ عَلَيْكُمْ چلوز دا مشرکان فرانتا بین کندا مگر کڑے نم گڑکے تاثر ہل ان امداد کڑے ساسموں کا ولکی زبل چا سران فاطم الیہم عہدہم ملا مدتهم ان اللہ یحب الملتقین نو پورا کہ ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم تموتے منقرر پورے یقینا اللہ تعالی خخیم اشال رضوان ساتیز بے لوزینا فزنصل خلله شور الحورمو فل المشرقینا حیث جد مووم کله چې ورتيتیری شي میشت د حماتول دا مشرگان چې کوم د تاسو مهمم وخصو ووروم وقلدو ل كلله مرس او دي لم او بند فینو آ ذکات ان اللہ غفور رحیم ندی توبی سر شرک نام اور پابندی دمانزو اکڑام اور کئی زکات نخال کے ددی دل لاروں یقینا اللہ تلا بخن گون کے رحم گون وین ہینستارکا فاجر اوکند مشرقان فنائی تلبکیستان فنائی ولورکان تردی شوری دے کلام داللہ سائد را زیدام مندتا بین قوم اللا دا ددی ددی وجنا شدا قوم دی نہ پویگی کی بدین کیف یاکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسول سرنکیدی شی دمشرگانو لحاظ ذ اللہ و ظی بنی ذ اللہ و بنی ذ رسول الا للذین اهتم المسل الحرام ماسوارا کسان چاثر لوز کڑے دمسر حرام بخواقی فمستقام کو سب جائے لکھی ساس دفارا پلوز پا بانے تاثم و تخل کو سیم ان اللہقین یقین اللہ, اللہ تعالم محبت کیا چاسرائے ساتھی زب لوزینام سرنگ کے دیشی لو زمشرگانو ہاتھی غالب شی چرد بتاسو لحاظ نئی ساسو بار کے دخ پل یو نم بے فاحم متابا کلو فاسقون دی رزا کی تاصلا سرب پخلوخ بلو او انکار کی دی ذلونا دی ایماننا او اکثر دی دی نافرمان اشتراؤں بی آیات اللہ سمنان قلیلا فصدوان سبیلے انہم ساما کانو یعملون اغسطی دی پا بدل دا آیتونو دا دلال دلال دنیا لگان نوری دلی دی دا اللہ دا لارنان یقیناً دی کویم لار قوو نفی مومن لارو نهفی مومن الله والله ضمتدن و لا ک هممل موتدون للحظ نه کې دي د هس مومن پهواره کې د خپل وی نه د ل او دا کسان دي د حد نه کیم فدین کلی تو بکڑا کفر شرگنا پابندی دانز دا اوکڑام اور کئی زکات نورستا سی پین کے لایا تل قومی آلم اور جدا جدا بیا نا تنا د پا قوم چپلریم وَإنَّكَ مِن بَعْدِ فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا الْكُفْرِ او کمات کی ریخ بلوزنا پسلوز نام اوتان کی ریستاس بدین کے جنگ کو مشران د کفر سرام ان لا مان لہم لا لہم یقینا دیدہ بارائے قسمون نری بارشیم و نادیدہ بارائے شری منشی د جنگ کولا نام الا تقاتلون قوما نقسو ایمانهم وهم باخراج الرسول اے جنگ کو ایت اسدائے قوم سرا جمعت کڑی قسمون اخبل او پخیر اذی کڑی بہ استلو در رسول و هم بدو قوم او دی شورںکرے ستااس بجنگ باندی اول ظلم تخشاو نہو فہ ہوا حق و ان تخشاہو ان کنتم مؤمنین آیاہ کوے تاسو د دیناہ اللہ تعلاڑیر حقدار دے شراغہ نہے رو کہ ک ایمان لریں آاتلوں ظب ہومواو آئے دی کوم وخہم وشو صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ رافران و سرام سزاو اور کی دلا لاس تاس بلا سنو اور شرمند کی بدی لاؤ مدد بکی تاؤ سرادری مقابلہ کی شفاو اور کی سینو دق مومنان الرام ویو ہے ابو وذی غصاد ذون کافرانو او توفیق د توبه هو ورکی اغشال رچو غاریم والله علیم حکیم لاپو یا بار سو ایک متن وال رحم ام حسبتم ان تترکو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ا غمان کا تا سوچ فری وہدیشیم حال داری تروسانی ری جدا حال داری تروسانی ری جدا کری اللہ کا سانچ جہاری کریستہ سا سنا ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسولی وللمومنین ولیجا انینی ولید اللہ نسیو عوض رسول نسیو عوض مومنان نسیو کلک تعلق والا واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ خبردار دیم پاقیقت دا غیمال انہوں نے تاسوی کوئے ما کانا للمشرکین آیا عمرو مساجد الله شاہدین آلا انفسیم بالکفر نری پکار مشرکان لرام چاپا دیدی جمعتون دا اللہ تعالیٰ جوائی قیدی پا خبرزان انہوں بانے پا کفر کوئلو یقینی جماتون چیمان لری بال ا کام سلات کا شاپندید مزکی زکاتی اینریگی دیشان سی ولاؤ لائک نو مینل محتریشی یقینا کاند ہدایت بالا اجان تمې قا الح جي و مال سل الحراي کمننا منبله والو الله آخري وجا د في سبي للله آ غزو تاسو بس کول پاجانوں او دول د مس حرام فشان دا مشاشي ماندري پله او پرست او جات ق د الله پلار کےم لا يس نند الله ندی برابر دید اللہ پنیزم والله لا یهد القوم الظالمین واللہ تلاس ہدایت و صحاب نور کئی قوم ظالمان تا اللذین آمنوا و حاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ بی اموالیم و انفسیم اعظم درجتن انداللہ آکسان چیمان راولے و حجرت اکڑے دیم اور جہاں اکڑے دا اللہ پر آرکے پر خرشکو لو دمال انو دوزان انو لوئے دردیر لوئے در لو جوالدی پریزا اللہ اولائے گوم الفائزون او دا کسان دی رسول کے کی خپل پر مقصد انو تا یبشرہم وربہم برحمت منہ ورزوان و جنات لہم فیہا نعیم مقیم وزیر اور کی اللہ دیتا رب دیدربدیم بو خاص رحمت سر رزخ بل ترفنا اور پرظامن تیم ابجن باغوں سر اشدیر اور باے کے نعمتوں ا میشیم خالدینا فیھا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم ہمیشہ وہ دی باے کے ہمیشہ یقینا اللہ خاص سر دے ثواب لیم یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا ابعاكم و اخوانكم مولیان ایمان والا منی سیب لعرام اخبر دوستان ان استحبوا الکفراء لر ایمان خوخی ای کفر لراب ایمان من ومن یتوان لهم منکم الظالمون او اوکا دوستانو کڑائی سرستا سونا دو دا دوستان کو ان کی عمدہ ظالمان دین کا نباؤ کم اب ناؤ کم و اخوان کم وزاج کم آشی رت کم و معلون طرف تم وہ تجارت کساد مساکنوں تردو نام تو عادی تا قویسا سوبنالا نو استا سوزامن نو استا سورونا او استا سوبिवيانم او استا سو کام قویلام او مالونا چتاسو یک گٹھم اتی جانانچی ارے گه تاسو دایلا دا کوټه کیندونو او کورونا چتاسو خو خوای غیلرام احبب الیکم مین اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلهم داریر خوق میتا اس قدا اللہ رسول نام جہاد کو الدا پلارکیم فطرب حتا یا انتظاروں کے تر چرا بولی اللہ تعالیٰ الضاب لا دل قوم الفاسقین اللہ تعالیٰ صواب نور کی کامیابی نور کی قوم نہ فرمانتا یقین مدد کرے تا سر اللہ تعالی پڑی روز بجے ہاتھ کی خاص کرسمت کم فلم تویا کل چی تاجو کی واچو لے تا سو ڈیر والی فلیم نفا نک دے دیوالی ساسنا ہی مسیبت سمنا اتنگشوتا سم نزم کا سرد فراہم دودگ ویتا سورد میدانی جن شا سان سکی نلارس ولل می بہار الی با اللہ تعالی تو سلی اسمل طرف نا پسول صحاب وان جن جلم تر اراویلی بلی لشکر دن ملا کفر اور سزائے ورکڑا کا سملہ ہوں کا میشا تو شادی ولہیم اللہ تلا بہ نکے یا موشن نجس مسجد بادن مشری دِھ مسجد تاپستی کا بے پواب کے اللہ تاسود دفلنا کولارے پورا حکمتی معلے پاطل لا نلا جنک دا سانس رائمان لری پالان پور دسترملہ ہوا ن گڑا چرام کڑی علا رول سان چورئیتاب ہتا تنتا یم سار تردی چورکڑی ٹیکسرا پخلاس مان شری بس زری لسپی بڑے مل کے وکال مسیح وائی یو دان سلام وائی نسرام مسیحل سلام دال قولم بے افاہم دادری وینا کا نویسا قولین کا فلون قبل مشابات کی بھی بڑے کی دینا دمخنوں کا فرو سلام پاتل ہو انا تباد کی اللہ تعالم سرگی دی اور گڑلی گی لیان پل کل اختار مند حکومان سیوان دارنگ مسیح مرم لڑام را لیا حکم ننے شیتا مگر دے چی بندگی کے خاص کی گنیش دختار دند سوا لانا سبحان ہوا شری پون پاک نا سیری آسرائے گڑی دونوں لاؤ تیمر کر کوشش کی دی چڑ کی دی نور دا اللہ تعالیٰ بخلو اللہ تعالی مگر دا خبر آئے سی پورے گیخ پلے رنال چبے گڑی <تصفح> <تصفح> رسول الدین کلے ہن شری مشرکون من رحبان سب سدون سب ایمان والا یقینی ادا کسان وی چمکی ان خرچکئی اللہ بلار کے بشرہ نزیرے وار کا دلا پازا درناک یوم یوحماری جم فت کو پاور گرم مولی بشید پوجانم کے نداغلی ب پائے سرا دری تندی دری اڑخن دری شاغانی ہاضا معنسم جنف ویلیکی بداغ شے چو جمکڑ پل جانا فضوف ماں کتم تک نو سکا سیتاسو رک یقین شمارد میشو دِری دلہ پہ یو ملک سمرہ بات دان روز ناچا کلہ دول سنا سلور میں شیر زدیم زال د القیم دادل پوخ فلا تزلم ظلم پرے میاست پخلو قاتل المشرقی نا فتن کمائے و قاتل نقم کافا اور جنک ہے دا مشرکان سرا ٹولو سرام لگا سنگ جائی جنکی تاسو دا ٹولو سرام وعلمو ان اللہ مال متقین اپوے شیعقینا اللہ خاص مرگرے دا متقیانوں ان نسیع زیادت فالکف یقیناً دا دا دا گمرائی جا چکی بس کا فران ہلالی دیدایو میں شیو کالو حرام گنی بلکال درابرو کی صرف دشمار دار چل عزت ورکڑی حلال کی پدے سر بحا چل عزت ورکڑی اللہ لا کومل کا فرین ڈولشی دیتا بدام اللہ تلا ہدایت نور کیون کا سو کلچوست زانتنا تاس مکام اور ازی بالحیات الدنیا من اللہ خرام عیا خوشحال تاسو تو دنوی جن پاخرت پا فمام تاؤ حیات دنیا بلاخرت اللہ ننری سامان تجن دنوی آخرت پہ مقابلہ کی مگر لگریم اللہ تنگر کو مزا بنوان کنو جیتا سد جہاد دبارا حصاب بدل کی تاست اللہ درناک وہ قومن غیر او بدل کی برا لی بل قوم ساسو نیوام ولا تذا نقصان نشے اور کو لیتا سو اللہ لاس نقصان والله على كل شيء قدير والله فارسل باني قدرت برم كرم إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني سنين إذ هما في الغارز يقولوا لصاحبي لا تحزنوا إن الله معنام د تاسو مدد نه کوه ددين نووي سررانو سفران شته یقین مدد کړې الله دد د سره په چې د د را کاافانو دومو د دوو کله شي داواړه په غار کې ناستو کله چې و د خپل مګری ته خدان م کوه قی نه لازم مررگې فانزل اللہ, بجنود لم اللہ تعالیٰ مضبوط والے اوکھل کے بدا سلح کرو چیتا سن لیجیے اللہ کریم کریم اوغر زول اللہ کلاں خبر آد کا فرانخت وكلمة الله هي العليا وخبرت الله تعالى ذو جدام والله عز وجل حكيم لازور وحكمت والريم ان في انخفاضا وثق عليهم جاهدوا بمالكم وانفسكم في سبيل الله اذا كسبكوا جہاد لوکان قریب سفر کرے دلا مقام دزا سامان چاہ سان ویدائے حاصلے دلو سفر درمیانا خام خادی بسا تابدہ دی کرے پدیگی ولیکن باعدت علیہم الشقا لیکن لرشے پدیبانی سفر وصے احلفون باللہ لیستطانا لخرجنا معاکم ذر قسمون بکی دی تا, تا اس زماسوین بتاؤ مخاطر ما فکرے ستانہ اللہ په سو جا تائی جازت ورک دی ت د پاتې کېدومطررائے چې خکارشي تا ت کسان چ رشت ننی پهذر کې او پیجنند و تا درجن لا ستاینو کا یومنون ن و منب اللهی والی او من اجازت نو غاڑی سانا کسان چیمان راوڑے پالاو پر رسلے دا جہاد کو لنا پا خرچ کو نو دا زانی نو واللہ علیم بالمتقین اللہ ریپو یادم پا متقیان واندین اجازت یقیناً جہاد آ کسان سیمان لری پالا پر اور شک کی پراتری دی دی شخ, شخ پل کے گڑوڑ کار کئی ولو أرادوا الخروج لعدلهم مدته ولكن كره الله بهم بأسهم فسبطوا وقيلت عدوهم عن قاعدين قدينت كد يتلوذ جار خامحات كالعيد كداغ لا تعريم لكن بغني الله تعالى را ذي راء و کی دکل پزے شو سرد کی نا سنگ نام لا فیکم کم خب لام کو تاس پر سفر کی نی جاتی کا تاثلا مگر فساد و لا خلا ل کم یبغ خاص کم الفط نام اخام خاصل ساسو پمینس کے پشو لٹوی پارا دوران وظہ رام راہقنٹو فت ن چلنے تفتنی بولے داللہ تفتینی فتنتے منافقا ناری ویم اجازت را کا ماں تر پات کے دلوں ماں پتن کی ما چوام خبر سے پفتنا کی خودی ور دے دل و جہنم المہی تم بل کا فریم اور یقیناً جہنم خام خارا گر کے ٹول کا ان تصبก حسنت تصوهم وان تصبก مصیبت یقولون قد دخلنا امرنا من قبل ويتولون وهم فرہون کورسیتا دا خوشايرين خفق دیل رام ا کورسیتا تسم سیبن دیویم یقینا من عمل کرو بخل تدویر بہانے دینا مخیم نو گدی دستانہ بدل سے حال چ خوشاری گئیم مکرکڑی اللہ زم دام اللہ, اللہ, اللہ مولا رے خاص پلار پل ہل ترب نسن تو آتاسو انتظار زمن کو مگر یو دشال تو رب سو بے کم ما سی بک منگا ہوں امنگ انتظار کو بتا سو چوبر سے اللہ تعالی عذاب دخبل طرف نہ سنو ربسو نہ ماں کم تربسون انتظار کرے یقین تاؤ انتظار کو ان کی قل فکو تو و امن لن یتقبل کم کم کنتم قومن فاسقین تویتا خرچ کا ہے کب خوشحال ہو کب زور ہے چر نقبری کی تاسونا کینن تاسو قوم نافرمان منابل منہم نفکاتے نام مگر دے خبریں چکو برکے دی پلا پر لائے آتون سلا و سالا چکون علا و ہوں کار او نہاضری مانزتا مگر پدا سیال کی چ ناراستی او معلوم نہ خرچ کی مگر پدا سال کی جب بڑی گڑیم فلا توجب کا ولا معلوم ولاولادوماید اللہ علی بیان فی الحات دنیا نہ تاجب کے روانشی تالرا ددی معلومی اولاد یقیناً اقسمونا کئی دی پا لایقینا دی خامخواستا سنا ندي ندی دی ستا سنا لیکن دا دی دا سقوم چیئری گی ستا سنا لائجدون مل جان و وهم یجمحون کدی مندل شرط زیر پنای یا غارونا پغرونوکی یا سرنگونا پزمککی خام خوی برگر منڈ بتلات بائے نہ گئی پتاوا نے تقسیم ددکاتی تو دائیں خوشحال اکبر نکڑے شی دائن پائے چلو ادی ویل پورے ملر اللہ زرد راب کی اللہ منگ الفض الع رسول بمرا کی یقینا خاص اللہ تعالیٰ ترغبت ولا ملی نالحافل و فرق وارین اللہ وبن سب یقیناً دا پارا دا فقیرانو دیا و دا مسکنانو دیم او دا کار کون کا کو دیش مقرر ری پائیم او دا آغا شاری چی مینور کے دیشی دا ازمونو تا او بازا دا ولو دا سٹونو کیریم او پتاوانیانو خلقو کیریم او دا اللہ پلار کے او دا مصافر و دا پارا فریضتا من اللہ والله علیم حکیم دا فرے دلہ درف نام اےکمت مناف کا بری خبر کی نبی بس اویچ چار دو دی قبل ہم کرے دا خبر و دا خیر استاسو ایمان دری پا اللہ اعتبار کی پا مومنانو ورحمت للذین آمنو منکم او خاص رحمت دے دا ایمان والا استاسو نام والذین آئے وزون رسول اللہ لہم وذاب نلیم او کسن چ بدر ذوی پر رسول اللہ بسیں دیل عذاب دے ذرناک یحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله وحق وين يرضوه ان كنتم مؤمنين قسمنا كيدي بلا تاستاد ديرا بارا شتا سورزا کی او الله داغ رسول حقدار دے ری چدی داغ رزا کی قدیم مؤمنانی نام شبکیلزیم دا, دا, دا شرگی لویا يحضرو له تنزل تو نظل عليه عليهم بما في سی صورت تو نوه ب مافی خولو بهہمیقیی منافقان چې نازل کریشي په ممنان داې صورت چې خبرورکی ممنان ل دائے مفق چې پو د مافقانو کیم قل سااز ان اللهہ مخرج ما تہضرم تووا ټوخ کوائیں۔ یقین نلا بارکاشی چاستو نتد تپوسین خام خا دئی یقین گزان مشو لبھی کالبیلہ ہی ورسولی رسولی کنتو تو اپا اللہ دا اپا دا اپا رسول لا پایات نو دا پر سو پورے تاسو سہئے لا تا کفرت پا دینی ملن تاسو کفر کارکڑ پستا سونافو فتم نازیر پای فتم کانو مجرمی کمافی اکنگا دیوڑا لیستا سنا پا سبب دا توبید آئی نسزا بار کو بلیڈا لیتا دا دیو جن چاہی دی مجرمان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد منافقان صریع و منافقات زنانا بائی دا دید بعض پشانت دیم حکم کو خل کتا دت امن کم اور سنا درشی سبیلانسی اللہ إن المنافقين هم الفاسقون يقينا المنافق دي بدكارين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها وعدك يلا هذا المنافق عن نصر ومنافق الزنان ورد نور وكافر عن نصر هذا ہمیش بھئی دیپائےم ہم داور دری دورے اولا کلین من قبلكم کانو اشد میں کم قوتوں صاسحال منافقانو کافرانو فشاندار کافرانو چستا سن مخشی ڈیر سخت سنا پتا کے اور ڈیرو دمال بلحال اور بےخلاقم فسمتا تم بے خلاق کم کمسمتا لذیم قبل کم بےخلاقم فیری واغست پخ پل برسنچستان کلن ہوتا ہے تاسو باتل خبروں کی شانت دا چی پکیوتی اولا حبی تت في دنیا والا خرام دا کسان بر بادشیری دریا بلنا پر دنیا واخرت کے اولا ایک او دا کسان دیدی توان خبرون دائک سانو چی نیلی کو سلام وادی نمود نوم دے ابراہیم السلام او سیتھن کھی د مدیہ نڑی کلیم اتدھم رسول نلہ ظلم, کرے دی بانے ظلم والمؤمنون و تو بازو سڑی صلیو مؤمنات الزنان باعدی مرگزہ کہ ان کی دیذ باز ہو یا امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقمون الصلاۃ و یؤتون الزکات و یؤتون اللہ و رسولہ حکم کہ خلقۃ دنے کو کارونو و دبت کاروننا کارون نہ اپاوندی دمانز کہ ورکہ زکات وطابداری قیدی دا اللہ وداغذ رسول اولائے قیصر یرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم دا قسان خامقہ رحمقی پدیبان اللہ یقینن اللہ دے زور اور حکمت نوال ڑ مر جب دا ولی امیش بنگی و مسا کن بتنات اور کورونو بخوش علی پاک کورونا با پا باغونو دمشواری گئ ورضوان من الله اکبر اور زامن یاد لا طرفنا دلوین نعمت دے والک هو الفوز العظیم داس ذکر شل نودا د کامیابی لو یام یائیو النبی جاہد کفار والمنافقین وغلظ علیہم ومعواہم جہنم وبیس المسیر اے نبی جہاد قواد کافران ومنافقان وصرام او زان کلک کا دائی پا مقابل کی او زید ورطلو جدی جہنم دے او پد زید گردی دل دائی جہنم یحلفون باللہ ما قالو ولقد قالو کلمة الكفر وکفروا بعد اسلامهم قسمون کی دا منافقان پالام چیدین دیوے لیس خبراد کفرم او حال دا یقیناً دیوے لی خبراد کفرم کفر ایخ کا رکڑے پس سے اسلام محبلنام وحموں بما لم ینالوم دا دا چلام داری توسی دمنا فقت نام دا پارا کوئی مخواڑوں سزا تلا سزا درنا کب دنیا اور خیر کے مال لروں پر لا از لزمگ کے سوکھ بچک ان کے مددگار من عاهد لئن من من لو سلام خام خا الله کارک ان کو فلم <تصفيق> شیاؤ کر دی پائے فضل مخگر فاقب نفا قنفی کلو بھی ملا با خلف اللہ ما واد بان نراوس اللہ تعالی دیلہ منافق قد دی بظلون کے ترا ہے ورس پوری شریبہ مخامخ کی اللہ سلام پس وہ درے چی خلاف کو دا اللہ ندائے شریہ غسر وعدہ کڑواں ابدی وجی شری دروغ ہوے علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم وان اللہ علام الغیوب عید ن پوئی گیچی یقینا اللہ عالم نے دری پپٹ و خبر و دری پرزون بانے اور دری پر جرگو بانیہ یقینا اللہ دے خب علم لرم کے پپٹ و خبر المزون الم من الم امین فدقات داخ لگ دی چیب لگئی جو خوش حالی کو ان کی نلی پو ورکو صدقوں کے لیے دم امنان رہی پر ور کو لو دس صدق ہو گئے والذین لا یجدون الا جهدا فیسخرون منهم واغا صاحب ہیں نم امیم مگر خپل کوشش او گڑا ہوں ندیا ہی پر ہم مسخرے گئے سخر اللہ منهم ولہم عذاب لیم لهم لهم لهم مس خری بو کی اللہ, اللہ دیلرے بخن دیل راو شری اللہ بخن لوئی کئی اپا تکڑی خلق پاک پلکی ناس سلو دا جہاد ناشات دا رسول اللہ نام وکرہو وینجاہدو بی اموالہم وانفسیم فی سمین اللہ او بدگنی چی جہادو کی دی پا خرچکو لدہ مالنو دا زانو دا اللہ پلار کے وقالو لا تنفرو فی الحرم اوائی دی نورو تا موزے تا سو کے پل جہنم اور جہنما شدہ توڑے سخ گرم دے دا دی دنیا نام حکاخلک جزام بانو یقون نوب دا داخل لگ زمانا او بجاڑی ریر زمانا بدب اور کی ریشی دائیں گئی رجا ک اللہ فتح خروج کو واپس بدلتا دلی منافقان اللَّهِ بیا اجازت واڑی د پار د ولو د جہاد فخلن تخرجو مایا بدوں تو کاتلو مایا دن و اي شره مون ما سرتا سوی چرے او جنم کو ہے زمانہ مرغتا کہند اس دشمن سرا انکم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدو مع الخالفین یقن تاسور زاشی بکینا سل سرا والظلم نکینے سرد پات کی دن گنام وَلَا تُصَلِّ عَلَى حَدٍ مِّنْ هُمَّا تَعَبَدًا وَلَا عَلَى قبر اور جنازم کو آپ اسے او جنازہ اس تن بانی ددی ن چمڑی چرے او رے گا قبر پخوا کے ددواد پارام ان کفرو بلاہ و رسولی و ماتو فاسکون یقینی کفرکڑے پاؤ پر پا رسول اللہ امرشی بدا سیال کی جی بدکار دیم تعجب بها تعجب اولاد اور جب کا معلوم اولاد ہوں نما دلہ بحافی دنیا اور تاجب کے ناچی تالی معلومی اولاد یقیناً گواری اللہ تعالیٰ عذاب اور کیرا بسبدائے دنیا کی او زباد دی ساؤنا پدا سیال کیچی بکافرم و اذا انزل صورتنا نامنو باللہ و, و جاہدو ما رسول استعزان کولو طول منہم و قالو ذرنانکم مالقائدین او کلچ نازل کرشی او صورت فدی مضمون بانیچی مان لرے پالاو جہاد کو اید رسول مرگتی آکے ہیں طلب سرام را کلو رضا چی شری ز پا کی دن کو دی بانے ندی سپو اید دی نلریم لا کن رسولا منہ جاہدو بہم والی مان راوڑ دامر گر تاکری جہاد کی, کی پخرچ کو لدمال خیراں تو اولا کا مل مف لہ ادا کسان ددی دا دارا کو ساب نری ادا کسان دیدی دی کامیاب آد اللہ جاتی کل فو ترکی اللہ تلا دل جن تی بہ گیلا دائ ولی ممیشی بائےکی دا کامیابی لو من اللہ را بیم العل دروغ بانی کہ ان کی وار نشان دیدہ پارائیں جی تیجازت تو شیر پرخود لو نجا ہم وہ کاذ الذین کذبوا الله ورسولهم او کہ ناسا کسان چ دروغ ویلو اللہ اور رسول تام سو کفرو الذین کفروا منهم عذاب الیم زردے اوپر اسی کافراں تو ددینا عذاب درناک لا لکوان پمزور ولگو نیزان پائے کسانو چینا گا غمال چی خرش کی خرچی ب سفر کی سام کل دی خیر لٹ رسول من محسن نشتا پا خیستکار کا ان کو بانی سلار دم علامتی غفور رحیم اللہ بخنک ان کے رحم کے ان کے ولا للذین ازام آتاوکا لتحملهم قلت اللہ جدو ما حملکم علیم انشت گنا پا غشاش کلتال راشیم دید پا راشی تصور کی دیل را اور تو رتو ہے زخنم مہمہ اسور لی جتا سف سوار گم تو اللہ و اعینہم تفیدو من الدم حزنن لا یجدو ما ينفقون ندی روان شی بداسال چستر گدی دکی دو خنم دای رغم نہ پدی خبرہ چری نمومی ها مال چ خرچ گی انما سبیل علی الذین یستاذنک و هم اغنیا یقین اللہ اردہ ملامتی آشترے پائے کسانوں چستان اجازت غاری اور حالدار جمالدار دیم رضو بین یکونو آل خوالفیم وطبع اللہ علا قلوبیم فهم لا یعلمون رضا جدی بری چشی دی پاتی کی دن کو زنانا و سرام ام مہر لگو لیلہ دی بزنن دی سپوین لریم